یکم رمضان المبارک سے ہم یعنی دوسری شب سے ہم اپنے جنت کی تیاری کے سلسلے کو لے کر چل رہے تھے اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کل سے شروع ہونے والے سلسلے کے متعلق کچھ تعارفی کلمات سنے ہوں گے کہ وہ سلسلہ کیا ہے اور کس طرح ہونا ہے اسلامی زندگی اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں یہ ہے جنت کی تیاری تو اس میں وسعت بہت ہے آج جنت کی تیاری کے عنوان اور جو یہ مضمون جو ہمارا چل رہا تھا اس کے سلسلے میں ابھی یہ میرا آج آخری بیان ہے پھر کل سے ان شاء اللہ تعالیٰ مدنی چینل پر ہم براہ راست اسلامی زندگی کے سلسلے کے ساتھ ہماری حاضری ہوں گی جس میں آپ کی کالز بھی ہوں گی سوالات بھی ہوں گے جذبات و تاثرات بھی ہوں گے انشاءاللہ شاء تعالی اور اس اسلام لے کر چلتے رہیں گے اللہ کی رحمت سے دیر تک اور اللہ نے چاہا تو اس کے کافی سیکھنے سکھانے کی کوشش جاری رہے گی میرے مدنی چنے کے ناظرین انسان اسپیشلی ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مختلف قسم کی جیسے کہ نا بلائیں مصیبتیں وبائیں پریشانیاں ان میں گھیرا ہوا ہے جس کا ہر ایک کو اندازہ ہے ہر ایک کو علم ہے ہمارا مہذب اجل ہمیں قرآن کے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یعنی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور بہت کچھ تو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے یعنی یہ اس کا جو سبب ہے نا آل حدت امام سنت مجد و ملت اور سالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان نے جو صراحت فرمائی ہے بلا مصیبتیں جو آتی ہیں وبا وغیرہ اس کی وجہ اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں گناہوں کا جو ہمارا جو انداز ہے گناہ جو طریقہ کار ہے ہمارے گناہ بالکل گناہ ہی گناہ اب اس میں کیا مطلب ہے زیادہ کلام کروں تو آپ فرماتے ہیں کہ اسباب مغفیرت اسماب رضا اسباب رحمت یہ وہ چیزیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پانے کے اسباب یہ پیدا کریں رحمت پانے کے اسباب پیدا کریں اور اللہ کی رضا پانے کے اسباب پیدا کریں تو یہ وہ وجہ ہے کہ یہ اس چیز کا اولاد فرما عمدہ علاج ہے تو ہم کہتے ہیں نا یار کیا ہوگا یار کیا ہوگا کیسے ہوگا اس طرح کی جو ہماری جو کیفیات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ اس کا علاج کیا حل کیا جس پر عموماً بحثیں بھی ہوتی ہیں تو آئیے میں آج آپ کو ان تمام چیزوں کا علاج اور حل عطا کر حل جو اعلی حضرت نے عطا فرمایا وہ بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے معاشرے میں اپنے گرد و پیش ان عادتوں کو ان معاملات کو اختیار کیا تو انشاءاللہ شاء ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں خواہ وہ ہماری ذات ہی میں ہوں خواہ وہ ہمارے گھر ہی میں ہوں خواہ وہ ہمارے فیملی میں ہی ہوں خواہ وہ ہمارے معاشرے میں ہو محلے میں ہوں پڑوسیوں میں ہوں ہمارے طرف میں جو کچھ بھی ہے خواہ وہ آپ کے کاروبار میں ہوں آپ حدیث سنیے اور پھر ان روایتوں میں جو حل عطا کیا جا رہا ہے ہمیں اس حل کی طرف نیت کریں گے ہم انشاءاللہ یہ سب کریں گے تو یہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا آئیے میں آپ کو حدیث سنانا شروع کرتا ہوں پھر آگے جا کر اس کے مزید خلاصہ آتا چلا جائے گا تو اب یہ پہلو سامنے رکھیے گا ہم نے ان اسباب کو پانا ہے وہ اسباب یعنی وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ کام کرنا ہے ہم کو جس سے ہم اپنے رب کی رحمت اپنے رب کی رضا اور اس کی بارکاہ سے مغفرت پانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آدھا فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ عمدہ علاج ہے اس طرح جو مصیبتیں پریشانیاں بلائیں وبائیں قحت اور جو بھی پریشانیاں آتی ہیں کہاں کہاں بارشیں نہیں ہے اب اپنے ملک کی تو صرف بات نہیں کریں گے اب ہندے ہے بنگلہ دیش ہے اور بھی کئی ممالک ہے جس میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں پریشانیاں قہر سالیاں آئے ہیں پانی نہیں ہے اناج نہیں ہے کھانا نہیں ہے روٹی نہیں ہے دنیا بھر کی بات ہے ناٹ اونلی فار پاکستان ہم جب ڈسکس کریں گے تو پورے مسلم اور اسلامی معاشرے پر کلام کریں گے اور دنیا بھر کے حالات کو دے کر کلام کریں گے جو حالات و معاملات ہم پر ہیں جو کچھ ہم جن جن جی پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں جن کی تفصیلات اگر بیان کریں گے تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے تو اب جو بچ بیان کرنے جا رہا ہے یہ تمام دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حسب حال ان کو اختیار کریں پھر دیکھیے کہ کیسا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے سب سے بنیادی بات جو اعلی حضرت امام سنت عطا فرمائی یہ ہے بے شک صدقہ رب عز کے جزب کو بجاتا اور بری موت کو دبکہ کرتا ہے ہمیں کیا اسبا پیدا کرنے مغفرت رضا اور رحمت مغفرت رضا اور رحمت یہ تین چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیے یعنی ایسی چیز کرنا جس سے ہمارا روم سے راضی ہو جائے پھر ہم پر رحمت ہو ہم پر برکت ہو ہم پر فضیلت ہو ہم پر فضل نازل ہو اور یہ بلاؤ اور مصیبت ہے, یہ پریشانی ہم سے دور ہوں تو یہ دور کون کرے اللہ تو اب آئیے کیونکہ یہ جو کچھ مصیبتیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اب ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ ہم اس کا اس کی خلاصی کریں تو فد کا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے صدقہ غذب کو بجاتا و بری موت کو دفقا کرتا ہے پہلی حدیث دوسری حدیث صدقہ بری موت کو روکتا ہے ایک اور حدیث بے شک اللہ صدقہ صدقے کے سبب سے ستر دروازے بری موت کے دفتا فرماتا ہے صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے یہ صدقے کا فضائل چل رہے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں بے شک صدقہ سل رحم ان دونوں سے اللہ تعالی عمر بڑھاتا ہے بری موت کو دفاع کرتا ہے اور مکروں اور اندیشے کو دور فرما دیتا ہے دو چیزیں صدقہ اور سلے رحم مزید آگے اس کی وضاحتیں آئیں گی فرماتے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جو چاہتا ہے کہ اس کا رسک اس کے رزق میں وسعت ہو <laughs> چاہنا ہے چاہنا ہے اس کے رزق میں وسعت ہو مال میں برکت ہو رزق میں وسعت ہو مال میں برکت ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے میں وسعت فرمائے دعا کر اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت عطا فرمائے دعا کرواتے رہتے نا حدیث پاک کیا کہتی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں اس ارت مال میں برکت ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے ہم جو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ تنگی ہے پریشانی ہے کاروبار نہیں ہے یہ تقریباً یہ رونا لوگ روتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اس سے بساؤ کا کیا ہوتا ہے کہ یار اس کی وجہ سے میرے رسک میں یہ ہو گیا اس کی وجہ سے میرے رسک میں یہ ہو گیا جب سے وہ آیا تب سے یہ ہو گیا جب سے وہ آیا تب سے یہ ہو گیا اس طرح کی مطلب کہ وہ بندہ رونا روتا رہتا ہے اگر ہم اپنے اطرافے سے غور کریں تو ہمارے جو رشتے دار ہیں عزیز و قاریب ہیں ان سے ہماری ریلیشن شپ کی کیا پوزیشن ہے ان سے تعلقات کی کیا پوزیشن ہے یہ سب غور کریں میں آپ کو واقعی یقین دلاؤں آپ اپنے تمام رشتے داروں سے ایک بار سے لے کر لیں بنا لیں آپ چلے جائیے ہاں ہاں آپ سے ارض کر رہا ہوں جی جی میں آپ ہی سے ارض کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے آپ چلے جائیے اور جا کر آپ بس وزاط کچھ نہیں میں آپ کو مشورہ ارتھ کر رہا ہوں وضاحت کچھ نہ کریں وہ بلاک بات کھولے آپ ایک ہی بات رکھیں کہ میں یہ وضاحت کرنے آیا ہی نہیں ہوں کہ غلطی کیا تھی کیا نہیں تھی میری وجہ سے جو جو حختلفیاں جو آپ کی دل آزاریاں جو کچھ ہوا ہے مجھے معاف فرما دیں میں صرف اور صرف سل رحمی کے لیے آیا ہوں کہ میں رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں میں قطع رحمی کا وب لے کر میں مرنا نہیں چاہتا ہوں میں سل رحمی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں یعنی آپ غور کیجئے آپ کی تمام جو فیملی ممبرس ہیں سراؤنڈنگ باپ ایک تصور کی نگاہ دہرائیے وہ جتنے بھی ہیں نا ان سب کے بارے میں غور کریں آپ کی کن سے نہیں ماموں سے بنی بنتی چچا سے نہیں بنتی پھوپی سے نہیں بنتی خالہ سے نہیں بنتی اور جو عظیم رشتہ دار ہیں ان سے نہیں بنتی والدین پر غور کیجئے بھائی بہنوں پر غور کیجیے ہر ایک غور کریں اپنے کزنس جو ہیں ان میں جیے کس سے آپ کی نا اتفاقی ہے کیونکہ ہماری ہے اپنی عزت کی طلب ہوتی ہے اس نے یوں بولا اس نے یوں بولا بٹھایا نہیں کھڑا نہیں کیا دعوت صحیح نہیں دی کھلایا صحیح نہیں پلایا صحیح نہیں دیا صحیح نہیں لیا صحیح نہیں بولا صحیح نہیں دیکھا صحیح نہیں سنا صحیح نہیں سمجھا صحیح نہیں پتہ نہیں طرح طرح کی مطلب کہ ہم لوگ ایلیگیشنس میں مصروف ہیں اور پھر تعلق توڑ کے بیٹھ گئے آپ نے تعلق توڑا آپ کی اولاد ان کی اولاد سے تعلق توڑا یہ وبال لے کر خبر میں جانا کیسا میں آج آپ کو مشورہ دیتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں پلیز برائے کرم مدنی ہے اپنے تمام رشتے داروں سے تعلقات بہتر کر لیں آپ چلے جائیے دیکھے کون پہل کرتا ہے ہسنین کریمین امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں کسی وجہ سے میٹھی میٹھی ناراضی ہو گئی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پیغام بھیجا کہ ان کو بولو مجھ سے آ کر یہ ترکیب بنائے تو بڑے بھائی نے جواب دیا کہ چھوٹے کو آنا چاہیے تا, آپ نے درست فرمایا کہ چھوٹے کو آنا چاہیے لیکن میں نے سنا ہے کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے گا اس طرح اس مضمون کی روایت ملتی ہے تو اب یہ انتظار مت کیجیے گا کہ وہ آئے گا یعنی جسے اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تصور ہو کہ اگر میں سن رہا ہوں اس وقت یہ بیان تو وہ بھی تو سن رہا ہوگا اس کو نہیں پتا کہ رشتے داروں سے بنا کر رکھنی چاہیے وہ کیوں نہیں آتا آپ یہ بھی مت سوچو اب یہ بھی مت سوچو آپ چلے جاؤ چلے جاؤ انشاءاللہ تعالی دیکھیے کیسا لطف آتا ہے مزہ آتا ہے کتنا کچھ سکون ملتا ہے ایک بار پھر حدیث سنیے ایک اور حدیث سنیے قریبی رشتے داروں سے اچھا سلوک مال کو بہت بڑھانے والا آپس میں بہت محبت دلانے والا عمر کو زیادہ کرنے والا ہے ایک اور سلا رحم سے عمر بڑھتی ہے تو آپ کو اللہ تعالی سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے تمام معاشیان رسول کو آپس میں مل ملاب کر لیں سلئے رحمی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ایک برائی ہے اس کا ایک خاتمہ ہے صدقہ خیرات کریں اس سے بہت کچھ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا بہت سارے بدحال خوشحال ہو جائیں گے نیک سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ ایک اور حدیث سنیے بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے اور پوشیدہ خیرات رب کا گزب بجاتی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت ہے اور ہر نیکی صدقہ ہے اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے اور دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے اور سب میں پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں نیک برتاؤ برتاؤ ایک بڑا ہی پیارا ود ہے یعنی میں میرا برتاؤ کیا ہے کس کے ساتھ شوہر کا دیدی کے ساتھ دیدی کا شور کے ساتھ اولاد کا والدین کے ساتھ والدین کا اولاد کے ساتھ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ رشتہ داروں کا رشتہ داروں کے ساتھ جو کلیکس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا ان کے ساتھ سیٹ کا نوکر کے ساتھ نوکر کا سیٹ کے ساتھ افسر کا ملازم کے ساتھ ملازم کا افسر کے ساتھ چھوٹے کا بڑے کے ساتھ امیر کا غریب کے ساتھ غریب کا امیر کے ساتھ اگر ہم پوری وضاحت کرنے کے لیے جائیں تو برتاؤ ایک ہے مینرس کہ لیں ایٹیکیٹ کہ لیں اس کو جس نام سے بھی آپ مطلب کہ مختلف اس کے نام اور ہلکے پھول کے معنی میں فرق یقیناً آئے گا لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے آپ ملتے کیسے ہیں کا انداز ہے بڑی اہمیت ہے اس کی سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں ایک اور ادیس بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے ہم نے کیا سنا تھا شروع, شروع میں ہم نے وہ اسباب پیدا کرنے ہیں جن سے ہمیں رب کی رضا مغفرت اور رشمت کا حصہ نصیب ہو کہ یہ بہت ساری پریشانیاں مصیبتیں بلائیں وبائیں کہوت اور طرح طرح کی پریشانیوں کا اس میں علاج ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں اور ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کی کوشش کریں رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں رب کی رضا پانے کی کوشش کریں رب کی رحمت و فضل پانے کی کوشش کریں اور یہ وہ ذریعے ہیں جسے مغفرت ملتی ہے کہ بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے خوش کریں اس کو آپ خوش کرنا تو شروع کریں آپ بھی خوش رہا کریں گے دیکھیں ایک ذوق غم وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے ذوق ہے انسان غم میں ہے اور کوئی ٹینشن ہے پریشان جیسے ماہ رمضان کی رخصتی کا غم یہ ایک اپنا اس کا ہے مدینہ سے رخصتی کا غم ایک اپنا ہے مدینہ کی حاضری کا ذوق ذوق شوق غم اپنی جگہ پر یہ, یہ ایک الگ عنوان ہے لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو نقہ پہنچانا اپنی ذات سے دوسروں کو خوشی دینا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا جیسے وہ خلاصہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کرتے تو مسکراتے چہرے پر مسکراہٹ جاری رہتی اس ریز ہونٹوں کی وہ ہے نا لاکھ سلام مطلب اب شیر بھی یاد نہیں آ رہا سلام کا روتے ہوئے ہنس پڑے استبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالیٰ شیر ہی ذہن سے نکل گیا چلیں یاد آئی گیا تو انشاءاللہ شاء شیر بھی پڑھ لیں گے تو جی خوش کریں مسلمانوں کا ایک اور ادی سنیے اللہ تعالی کے فرائض کے بعد سب امال سے زیادہ پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد فرائض کے بعد یہ ہیومن رائٹس والے بھی غور سے سنے انسانی حقوق والے بھی یہ روایت بڑی بڑی جام مان ہے تبرانی شریف کی میں الحمد ساری روایتوں کا حوالہ جات موجود ہیں تخریج مدینہ مدینہ تخریج ہے کون سی حدیث ہے کون سا باب ہے حدیث نمبر کیا ہے کس کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے سارے حوالہ جات موجود ہیں الحمدللہ جو روایتوں کو بیان کر رہا ہوں سب حوالہ جات کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب امال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اس سے افضل کا مسلمان کا جی خوش کرنا ہے اس کا دل خوش کرنا ہے تو اس کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے کہ مومن کا دل خوش کرنا ساٹھ برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے افضل ہے یہ آتا رہے تو میں تو سب سے افضل کا مسلمان کا جی خوش کرنا ہے تو اس کے بدن کو ڈھانکے دیکھا وہ آگے وہ آزاد آ رہی ہے تو اس کے بدن کو ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے اب آپ بتائیے جس کا آپ کپڑے پہنا دیں کسی کو کپڑوں کی قلت ہو یا بھوکا ہے اس کو آپ نے روٹی دے دی کھانا کھلا دیا اور اس کا کوئی کام اٹکاوٹ ہوا تھا کام اس کو پورا کر دیا تو کیا ہے کہ جو سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے حدیز اسے سنیے جس مسلمان کا جی دل کسی کھانے پینے یا کسی قسم حلال چیز کو چاہتا ہو اتفاق سے دوسرا اس کے لیے وہی چیز مہیا کر دے اللہ تعالی اس کے لیے مغفیرت فرما دے کتنی پیاری حدیث ایک اور حدیث سنیے جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالی اسے دوزخ پر حرام کر دے رحمت الہی واجب کر دینے والی اسباب رحمت رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانا بھی ہے اب ایک اور ادیب سنیے بلکہ یہ بتائیے ذرا باپا کے ساتھ جو کھانا کھا رہے نتیج یہ عدی سناتا ہوں میں اب حدیث سنیے مل کر کھاؤ جدا نہ ہو کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے ایک اور حدیث برکت تین چیزوں میں مسلمانوں کے جتیما تعم فرید اور تعم سہری میں اس میں برکت ان تین چیزوں میں برکت رکھی گئی ہے ایک آدمی کی خوراک دو کو کفایت کرتی اور دو کی خوراک چار کو کفایت چار کو اللہ تعالی کا ہاتھ جماعت پر ہے اب آپ دیکھیں مل کر کھانا کھانے کی برکت ہے ایک اور حدیث سنیے بے شک سب کھانوں میں زیادہ پیارا اللہ عزب اجلّہ کو وہ کھانا ہے جس میں بہت سے ہاتھ ہو یعنی کھانے والوں کی کسرت ہو اب یہ کھانے والوں کی یہاں کثرت آپ یہ بھی ایک مطلب برکت کی بات بیان کر رہا ہوں میں اور بہت سارے اس کے مطلب کے مقاصد ہوتے ہیں برکت کی بات کیا فیضان مدینہ میں کھا رہے ہیں ادھر کھا رہے ہیں ادھر کھا رہے ہیں صرف یہاں کی بات نہیں ہے دنیا میں بہت سی جگہوں پر عاشقان رسول اس طرح جمعہ ہو کر کھاتے ہیں پیتے ہیں تو یہ کیا اس میں برکت ہے اس میں رحمت ہے اس میں اللہ تعالی کی رضا اس کے آگے بیان کرتا ہوں ساری چیزوں کے لیے کن کی چیزوں کی وہ حاجت و ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وقت بیان پہلے حدیث سے سن لیں ہم تاکہ ہمارا دل صدقے کے لیے خیرات کے لیے کھانا کھلانے کے لیے گریبوں کی مدد کرنے کے لیے مسلمان مل کر کھانا کھائے سب اب سب مل کر کھانا کھائیں اور سنت کے مطابق کھانا کھائیں اور ان تمام چیزوں کو پھر ہم غور کریں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے دین و, دین و مذہب میں اسلام میں شریعت میں اور اس کے کتنے برکتیں اور کتنے فضائل ہیں ان اللہ یہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا اب آپ نے جو اتنی روایتیں سنی علیہ سنت اور بھی بہت ساری روایتیں یہ ساری روایتیں نقل کرنے کے بعد جو اس عمل میں نیک نیت پاک مال سے شریک ہوں انہیں کرم انعام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پچیس کرم الہی و انعام آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پچیس فائدے ملنے کی امید ہے اب پچیس فائدے اعلی عدالت نے لکھے ہیں جو کچھ یہ روایت اعلی دلرت نے بیان کی پچیس فائدے سنیے اور مس جھمیے اب کہ جو اس طرح کے انداز کو اختیار کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ بس یہ آپ کو ایک پیغام پہ جانا چاہتا ہوں میں مدنی چینل کے ذریعے کہ مسلمانوں مگر اس طرح کا انداز اختیار ہو جائے اور مسلمان یوں ملیں رشتہ داری سل رحمی اور کھانا کھلانا پلانا اور بہت کچھ جو بیان ہوا ان سب کو اگر ہم اختیار کریں معاشرے میں رچ بس جائے تو اب آپ اس کے فائدے سنیے سل حبیب صلی اللہ تعالی نمبر ایک یعنی اللہ تعالی کی اذن سے بری موت سے بچیں گے ٹھیک ہے اب اعلیٰ یہاں بڑی بڑی وضاحت کی نا کہ گیارہ مطلب کہ یہ بری موت سے بچیں گے ستر دروازے بری موت کے بند ہوں گے اچھا عمریں زیادہ ہوں گی ان کی گنتی بڑھے گی یہ خاص جو فائدے بیان کیے گا یہ جی خاص فائدے دفع وبا سے متعلق ہیں یعنی وبا دور ہوتی ہے اس سے اچھا اب رس کی وسعت مال کی کثرت ہوگی خیر و برکت پائیں گے یہ دفع قحط جو قحط سالی ہوتی ہے نا اس کے لیے یہ بڑی مطلب اعلیٰ نے ان کو موضوع قرار دیا آفتیں بلائیں دور ہوں گی موری خزا چلے گی ستر دروازے برائی کے بند ہوں گے ستر قسم کی بلائیں بلا دور ہوگی مکس ہیں سارے ان کے شہر آباد ہوں گے شکست حالی دور ہوگی خوف خوف اندیشہ یہ دور ہوگا اطمینان قلبی اطمینان حاصل ہوگا خوف جو ہے نا خوف اندیشہ یہ دور ہوگا اور اطمینان قلب حاصل ہوگا دل, دل کو سکون ملے اور کیا چاہیے یار یہ نہیں ہے ہمارے پاس قلبی بھی سکون ہی کو تو ترسے حاج کلام دل بے چین بے قرار ہے نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے مدد الہی شامل حال ہوگی رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی فرشتے ان پر درو دے جائیں گے رضا الہی کے کام کریں گے غزب الہی ان پر سے زائل ہوگا دور ہوگا ان کے گناہ بخشے جائیں گے مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ملیں گے ان کے ٹیڑھے ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے ٹیڑھے <laughs> کام درست ہو جائیں گے آپس محبتیں بڑھیں گی جو ہر خیر خوبی کی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیروی کرتی یا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے یعنی آپس میں محبتیں بڑھیں آپس ہی میں محبت ہو جائے تو کیا چاہیے یار محبت ہی تو نہیں ہے دشمن بنے پڑے ایک دوسرے کے کئی لوگ تو محبتیں چاہیے اس وقت ہم محبت کو ترستے ہیں تو یہ چیزوں سے آپس میں محبت بڑھے گی جو اللہ فرماتے جو ہر خیر و خوبی یعنی کہ پیروی کرتی ہے اس کی خیر و خوبی ہر خیر و خوبی اس کی پیروی کرتی ہے اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے جہاں اتفاق ہو محبت تو اس کے پیچھے خیر و برکت آ جاتی ہے تھوڑے خرچ میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو دونا اٹھتا یعنی دگنا خرچ آتا اللہ اللہ عز اللہ کے حضور درجے بلند ہوں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کے ساتھ مباحات یعنی فخر فرمائے گا روزے قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے آتش دوزخ یعنی جہنم کی آگ ان پر حرام ہوگی آخرت میں احسان الہی سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے کہ نہایت مقاصد وہ غائت کہتے ہیں نا کہ وہ انتہا مرادوں کا انجام تو یہ تو مطلب کہ کتنی بڑی مراد کو پہنچا بندہ کہ احسان الہی سے بہرامند ہو جائے کہ اس کو اللہ تعالی کے احسان و کرم اس کے حصے میں آ جائیں یہ تو مقاصد کی انتہا اور مرادوں کا انجام ہے آہ خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے اقدر کے تصدق میں نالے اقدر کے صدقے میں سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے کتنی برکت ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں پر وسحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ہاتھ اپنا دل اپنا ذہن مسلمانوں کے لیے کھولیں آشیقان رسول کے لیے کھولیں اس کی اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں میں آپ کو روایت سناتا ہوں کہ استاد الحدیث ابو عبداللہ ہاکن کی اکایت ہے کہ ان کے منہ پر پھوڑے نکلے اب طرح طرح کے علاج کیے مگر منہ کے پھوڑے نہیں گئے اب ایک سال گزر گیا اسی حال میں منہ پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے ایک جمعہ میں انہوں نے اپنے امام استاد تھے ابو عثمان سے ان کی مجلس میں دعا کی درخواست کی امام صاحب نے دعا فرمائے حاضر ابا قصد آمین کہی کہ یا اللہ ان کو شفا تھا فرما تو دوسرا جمعہ ہوا کسی بیوی بی نے ایک رکا مجلس میں بھیجا پرچی بیٹن ہے آگے پرچی بھیجی اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر پلٹ کر گئی وہ جو گئی تھی اور رات کو ابو عبداللہ حاکم کے لیے دعا میں کوشش کی کو اللہ شفا نصیب فرمائے تو خواب میں مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہائے ہائے گویا مجھے یوں ارشاد فرما رہے تھے کہ ابو عبداللہ سے کہ مسلمانوں پر پانی کی وسفت کریں امام بھائی کی فرماتے کہ میں وہ رکا اپنے استاد حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا انہوں نے اپنے دروازے پر اب جو بیمار تھے جن کے چہرے پر فورے نکلے ہوئے تھے جب ان کو یہ سب پتا چلا تو انہوں نے اپنے دروازے پر ایک پانی کی سبیل بنائی جب وہ بن گئی تو پھر اس پر برف ڈلوائی یعنی ٹھنڈا پانی اور لوگوں نے اس سے پینا شروع کیا لکھا ہے ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہوئی پھوڑے جاتے رہے چہرہ اس اچھے سے اچھے حال پر ہو گیا جیسا کبھی نہ تھا اس کے بعد برسوں زندہ رہے یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ میرے مدنی چند کے ناظرین کہ دیکھیے ایک بیماری ایک پریشانی ان کو جو لاحق تھی ایک سال تک نہیں گئی لیکن جب مسلمانوں پر پانی کی وسرت کی ان کے اوپر کیسا کرم ہو گیا کہ چہرہ جو پہلے اچھے سے اچھا چہرہ ہو گیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا آپ کو یہی ارد کر صدقہ دینے کی عادت پیدا کرے واقعی صدقہ دینے ہم بہت زیادہ مسجد میں بھی کیا دیتے تو ہماری تو عجیب و غریب عادت ہے نا وہ پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ اتنی ہماری نوٹوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر ہمارے گیب سے مثال کے طور پر کہ سو سو والی دس نوٹیں نکلیں سو سو والی دس نوٹیں نکلیں مثال کے طور پر مسجد میں یا کسی رائے خدا میں ہم نے سو روپے کسی کو دینے آپ نے ایک وہ نکالی تو دس نوٹیں نکلی سو سو والی سو سو والی دس نوٹیں نکلی جب دس نوٹیں نکلی تو اب آپ اس میں سو روپے دینے اس میں سے جو سب سے گلی سڑی ہوئی نوٹ تھی نا وہ نکال کر ہم راہ خدا میں دیتے مطلب خرچ کرتے چلو ایسے ہی کہہ رہا ہوں خرچ کرتے ہیں وہ نئی کڑک نوٹ ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے آپ مانتے ہیں, نہیں مانتے یہ بتائیے کبک نوٹ دل سے لگا کر رکھتے جتنا زیادہ عرصہ ہو سکے نوٹ میرے جیب. نوٹ جیب میں رہنے کا جو عجیب ہمارا حال نوٹ میری جیب میں رہنی جلدی نکلے نہیں وہ پیٹرول موٹر سائیکل میں ہماری ختم ہو جاتا ہے ارے خدا کے بندے موٹر سائیکل چلاتے ہی آپ بہرحال وہ, وہ پیٹرول ٹنکی ختم کی ریزرو میں آتی کیا موٹر سائیکل آپ کی بھائی آپ ہی چلا رہے ہو جو ہوتا ہے یار بھائی بھی چلاتا ہے تو وہ بھی چلاتا ہے یہ بھی چلاتا ہے سب میرا پیٹرول استعمال کرتے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یار وہ سب چلاتے تو میں ہی کیوں پیٹرول اب مثال کے تو پر کار بھی آپ چلاتے ہو موٹر سائیکل بھی آپ چلاتے ہو اس کے بعد حال یہ ہے کہ پیٹرول کا کانٹا جب تک کہ وہ اینڈ ای آ جائے وہ بتی کو بہت دیر تک جلے نہیں اس سب تک ہم نے پیٹرول پمپ میں گاڑی روکنی نہیں ہے ارے بھائی اتنا اچھا بار بار بار بار کانٹے پر بھی دیکھنا بار بار کانٹے پر بار بار کانٹے پر دیکھنا ابھی بھروا دوں ابھی بھروا دو ابھی ارے ابھی آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد بھروانا یقین مانو آپ نے آپ ہی نے بھروانا ہے کوئی اور نہیں بھروائے گا آپ ہی بھرواؤ گے مگر آپ رکنے کے لیے تیار نہیں جو آدھا گھنٹہ مزید نوٹیں میری جیب میں رہ جائیں پیٹرول موٹر سائیکل کا موٹر سائیکل ٹیڑی کرتے روڈوں پر آتا مجھے ٹیڑھی کرتے ٹینکی پر ٹکڑے مارتے ابھی پیٹرول توڑا اور کارپیٹر میں آ جائے گا پھر दोती یہی نہیں ہوتی کہ ابھی میں بھروا لوں اب چلی جب شروع ہوئی چلو آگے بڑھواتا ہوں آگے بڑھواتا ہوں یہ کسا جی وغیرہ है نوٹوں میں جی پھنس گیا ہے نوٹوں میں جی پھنس گیا ہے ظاہر خدا میں تو خرچ کرنے کی عادت پیدا کریں اور اس طرح مطلب کہ خیرات صدقات کھلانا پلانا اب اس کے لیے الادت فرماتے ہیں کہ یہ تمام مسلمانوں کا چاہیے کہ اس پاک مبارک عمل میں اب یہ جو عمل بیان کیے گئے چند باتوں کا لحاظ واجب جانیں کہ ان منافع جلیلہ دنیا آخرت سے بہرامند ہو اگر یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں یہ ان باتوں کا لحاظ اب میں بیان کرنے لگا سب سے پہلی چیز اعلیٰ سے فرماتے ہیں تفسیح نیت یعنی نیت کی درستی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے نیک کام کیا اور نیت بری تو وہ کچھ کام کا نہیں کہ ان نمبر اعمال امال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے تو لازم کے ریاح یعنی ریا کاری یعنی نام وری وغیرہ اغراض فاسیدہ یعنی برے مقاصد کو بالکل دخل نہ دیں ورنہ نفعات و دور رہا نقصان کے فضاوا یعنی نقصان کے حقدار ہوں گے یہ یاد رکھیے گا ریا کاری کے لیے یعنی کہ اپنی وابا چاہنے کے لیے اپنی شہرت چاہنے کے لیے مال بٹورنے کے لیے اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ریاکاری کاری ناموری شہرت حب جا یہ چیزیں یا اس کے علاوہ اور اگر کوئی برے مقاصد اگر آپ کے ہیں دیکھیں وہ آپ ہی جانتے ہیں جو کر رہا ہے تو پھر اعلی حضرت کا یہ ارشاد اپنے لوہے دل پر محفوظ کر لیجئے کہ اعلی میرے خیال میں لکھا ہوا ہے یعنی کہ نفا تو بڑا دور رہا نقصان کے حقدار بنیں گے یہ یاد رکھیے گا یہ ہوا ایک نیت اچھی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ کی رضا پا کر تو اس زیمن میں جو حدیثیں ہیں جو برکتیں ہیں اس سے حصہ پانے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں اور کوشش کریں کہ کہیں بھی اپنی ریاکاری اور ناموری نو نام آگے سنیے صرف اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں کہ جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائق بدلے کا مستحق ہوگا ٹھیک ہے کہ ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی اس نے نیت کی hmm. اب آرا دس کا یہ مدری پھول اپنے گھرے سے باندھے ہم جب کام کچھ بڑھتا نہیں صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے دس ہو جاتے ہیں تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے یعنی پہلے والا کا فرماتے ہیں ہم اشارہ کر چکے کہ اس عمل میں کتنی نیکیوں کی نیت ہو سکتی ہے ان سب کا ارادہ کریں کہ سب کے منافع پائیں بلکہ حقیقت اس عمل سے بلا ٹلنا بھی انہی نیتوں کا پھل ہے جیسا کہ حدیثوں میں لکھا گیا حدیثوں میں بیان کیا گیا تو بغیر ان نیتوں صدقہ فقرہ خدمت صلاح سیلا رحم اور پڑوسی وغیرہ پر جو احسان نے کے حوالے سے ہوتا نا کہ میرا مطلب کہ فکیروں پر صدقہ کرنا نیک لوگوں کی خدمت رشتے داروں سے پیش آنا پڑوسیوں پر احسان کرنا وغیرہ جیسی کے بلا ٹلنے کی خالی نیت اعلی کا فرماتے ہیں کہ خالی بلا ٹلنے کی نیت کرنا یہ ایسا ہے کہ پوست بے مغ یعنی بغیر دماغ کے کھال مرا بے وقوفی ہے اگر اتنی ساری نیتیں ساتھ ساتھ تو ہے اپنی جگہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ارز کروں ایک, شخص نے ایک مکان تعمیر کیا تعمیر کرنے کے بعد اس میں روشن دان بنائی روشن دان کسی نے پوچھا کہ یہ روشن دان جو تم نے بنائی ہے اس کا کیا مقصد ہے اس نے کہا کہ ہوا آئے گی روشنی آئے گی اگلے نے جواب دیا کہ اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے آزان کی آواز آئے تو تمہیں روشن دان بنانے کا بھی کیسا سوا ملتا کہ تم یہاں سے آزان کی آواز سن کے جواب دو گے ہَا روشنی تو خود ہی آنا تھا تو اگر ایک نیت ہی صرف کرنا کہ مجھ پہ بلا ٹلے صرف اس ایک نیت میں اپنا یہ نقصان ہے کہ اگر زیادہ نیتیں کر لیں کہ اس کے ذریعے میں مطلب کہ فکرا میں کے صدے کا سواب بھی کماؤں گا اچھا جو نیک لوگ ہوں گے ان کی خدمت کروں گا کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں یہی روایت میں آتا ہے تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں نیک لوگ کھائیں اچھا اس کے ساتھ سلا رحم کروں گا اور پھر پڑوسیوں پر احسان کروں گا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اب یہ جتنی نیتیں ہم بڑھا سکتے بڑھائیں تاکہ ہمیں اس ایک کام کا زیادہ سے زیادہ ثباب ملے نمبر 3۔ اپنے مالوں کی پاکی میں حد درجہ کی کوشش بجا لائیں کہ اس کام میں پاک ہی مال لایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے پاک مال سے حلال مال سے کریں یہ روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے اب اعلی حضرت کی نیکی کی دعوت اور چوٹ دیکھی آد فرماتے ہیں ناپاک مال حرام جو مال جو حرام کی جو آمدنی ہے جن کی وہ غور کریں حرام کا جو مال کا وہ غور کریں کہ ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے کہ ان کا فتقہ خیرات فاتحہ نیاز کچھ قبول نہیں کیسی چوٹ کی آلہ حضرت ہے اللہ پاک پاکوں بر فرماتا ہے لہذا اپنی پاک کمائیوں سے یہ کام کریں مزید ایک اور مدری پھول اعلی حضرت کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خبردار ہرگیز ایسا نہ کر بہت غور سے سنیے ایسا نہ کر کہ کھاتے پیتوں کو بلائیں پہلے سے پیڑ بھرے ہوئے کھاتے پیتوں کو بلائیں محتاجوں کو چھوڑیں کہ زیادہ مستحق وہی ہیں کہ انہیں اس کی حاجت ہے تو ان کا چھوڑنا انہیں ایزا یعنی تکلیف دینا اور دل دکھانا ہے مسلمانوں کی دل شکنی یعنی دل توڑنا ماض اللہ وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گا ایسے کھانے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بدتر کھانا فرمایا کہ پیٹ بھرے بلائے جائیں جنہیں فرما نہیں اور بھوکے چھوڑ دیے جائیں جو آنا چاہتے ہیں یہ بڑی پیاری بات اور بڑی عمدہ بات اور دل کو لگنے والی باتیں بھائی سمجھ چاہیے اللہ غریبوں کی مزید محبت ہمیں عطا فرمائے اچھا ایک اور بدنی پھول فقرا کے آئیں اب جو فقرا غربا ہیں مستحق ہیں جو یہ ہی آئیں اب سوچیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی خاطر مدارت کرے کرے. ان کی خوب خدمت کرے اور اس کی پوری کوشش کرے اپنا احسان ایسا نہ, نہ لگے کہ ان کو لگے گا یہ محمد یہ نہیں اپنا احسان نہ رکھیں بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانے کہ وہ اپنا رس کھاتے اور تمہارے گنا مٹاتے اٹھانے بٹھانے بلانے کھلانے کسی بات میں برتاؤ ایسا نہ کریں جس سے ان کا دل دکھے کہ احسان رکھنے ایزا دینے سے صدقہ بالکل برباد ہو جاتا ہے اکارت جاتا ہے پھر اعلیٰ حضرت امام سندر نے قرآن پاکی آیت کریمہ نقل کی اور اس کے پورے حوالہ جات عطا فرمائے ان سب باتوں کے لحاظ کے ساتھ اس عمل کو ایک ہی بار نہ کریں بار بار کرتے رہیں کہ جتنی کثرت ہوگی اتنی فقرا غوربا کی فائدہ پہنچے گا اتنی اپنے لیے دینی و دنیا بھی جسمی جانی رحمت و برکت اور نیمت اور سعادت ہوگی خصوصاً ایام قحت تو جب تک اللہ کی پناہ قحت رہے روزانہ ایسا ہی کرنا مناسب کہ اس میں نہایت آسانی کے طور پر غرب و مساکین کی خبر گیری بھی ہو جائے گی اپنے کھانے میں ان کا کھانا بھی نکل جائے گا دیتے ہوئے نفس کو معلوم بھی نہ ہوگا جماعت کی وجہ سے سو کا کھانا دو کو کفایت کرے گا اور بہت سارے فوائد اعلی حضرت امام علیہ سنت نے یہاں پر نقل کی ہیں تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نے کوشش کی کہ ہماری جو معاشرتی بہت ساری برائیوں کا اس میں حل نکل سکتا ہے اگر ہم غور کریں تو بہت ساری برائیوں کر لیں اگر یہ انداز پھر یہ احتیاطیں یہ نیتیں یہ سب کچھ اہتمام کے ساتھ کرنے کی میں تمام اسلامی بھائیوں کو مد التجا کروں گا ماہ رمضان ہے اس ماہ میں واقعی دینے کا بڑا رجحان ہوتا ہے صدقات خیرات ادر ڈونیشن جو دیگر ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن ان تمام چیزوں میں نیت کی اصلاح اور پھر وہ جو آلات نے احتیاط بیان کی ہے اس کو لازمی طور پر ملوث رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں جتنی زیادہ نیت ہو اتنی کریں اور دیں دیں اللہ اور دے گا آپ دینے والے بنیں دیکھیے راہ خدا میں خرچ کرنے کا تعلق یہ جیب سے نہیں ہے مال سے نہیں ہے یہ دل سے دل ہونا چاہیے تھوڑا ہے اللہ نے اسعت دی ہے اب تھوڑا تو دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں اس کی اس کا فضل مغفرت اور بہت ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں اخلاص کے ساتھ ریا کے لیے نہیں اپنے نام کے لیے نہیں کہ میرے نام کا اعلان ہو میرے نام کی تختی لگے میرے نام کا یہ ہو میرے نام کا یہ ہو یہ ہو یہ ہو اپنے نام کے لیے نہیں اپنی ناموری کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے نہیں میز اللہ کی رضا کے وہ کہتے ہیں نا کہ سیدھے آپ سے جو تو الٹے آپ کو پتہ نہ چلے اب ایسا جذبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ تعالیٰ کل سے کم و بیش سارے سات بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہم سلسلہ لے کر دوبارہ آ رہے ہیں اسلامی زندگی جو انشاء اللہ ہمارا چلتا رہے گا عشا کی جماعت تک تو برائے راست ہوگا اس میں آپ کی کالس بھی ہوں گی کل کا ہمارا عنوان ہے لباس یعنی اسلامی لباس جو ہم کپڑے وغیرہ پہنتے اس کے متعلق اسلام ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے اور اس میں اسلامی احکام کیا کیا ہیں آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں جہاں پر بڑے رقط انگیز مناظر ہیں اللہ عمل کا جذبہ نصیب کرے آمین بجا ہند نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی, علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام